اب بلا تاخیر خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں سرمایہ ملت اسلامیہ عظیم مذہبی سکالر پروفیسر محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب بانی ادارت المصطفیٰ پاکستان جو گلی گلی نگر نگر قرآن کا درس اور قرآن کا پیغام عام کر رہے ہیں بڑی خوبصورت پیرائے میں گفتگو کرتے ہیں اب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنی توجہ سماعتوں کی پوری حضرت کی طرف رکھیں اور بلا تاخیر اب خطاب فرمائیں گے پروفیسر محمد رضا صاقب مصطفی صاحب الحمد للمین ولاکبۃمتین صلاۃ وسلام علیہ سید و سلیم قال الله تعلیٰ و تبار القرآن المجید والفرقان الفرق الحمد بسم اللہ اصبا صفی رسول صدق اللّہ مولان العظیم و صدق رسول نبی الکریم الروف الرحیم تمام حمد وصناع تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجتو الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خال کے کائنات بھی ہے اور مال کے بھی اللہ جلّہ علیٰ کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امام رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام. میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلیمت الحق جاری فرمائے جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی یہ سالانہ محفل جو سال سال سے یہاں انعقاد پذیر ہو رہی ہے ہمارے محترم عال مرتبہ جناب ملک یوسف صاحب جناب محترم ملک ناصر صاحب اور جناب ملک آصف صاحب اپنے بزرگوں کے اصال ثواب کے لیے بارگاہ رسالتِ ماں صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کیا کرتے ہیں آگے ہر سال ان کے والد بزرگوار بھی اس محفل میں موجود ہوا کرتے تھے آج پہلا موقع ہے کہ وہ اس محفل میں شریک نہیں ہیں اللہ اس کی برکتیں ان کی قبر میں اتار دے اور ان کی قبر کو وسیع کشادہ منور خوشبودار اور ٹھنڈا کر دے آکا کریم علیہ السلام کا تذکرہ نور کرنے اور سننے کے لیے ہم ہر سال یہاں جمع ہوتے ہیں اور اپنی سعادت مندیوں کے حصے سمیٹتے ہیں حضور کا ذکر نور یقینا ہمیں تسکین دیتا ہے اور اس سے ہم قرار پاتے ہیں حضرت شیخ مہدی الفاسی علیہ رحمہ کا قول میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور تسکین نہ پہنچے تو اہل ایمان حضور کے ذکر سے تسکین پاتے آئے ہیں اور یقیناً یہ شے ان کے لیے باعث قرار ہے اور وہ اس سے اپنے قلب میں ایک ٹھنڈک اور راحت کو اترتا ہوا محسوس کرتے ہیں ویسے تو پورا سال ہی حضور کے نام کی محافل کا انعقاد جاری رہتا ہے لیکن ربیع الاول کا چاند طلو ہوتے ہی محافل کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ کئی مہینوں پر پھیل جاتا ہے اب ربیع ثانی بھی نہیں جماع ہے وہ بھی نصف کو چھو رہی ہے لیکن اس کے باوجود حضور کے نام سے محافل کا جو آغاز ربی الاول میں ہوا تھا وہ ابھی تک جاری ہے جب سے چند بد نصیب لوگوں نے الٹی ٹیڑی لکیریں کھینچ کر کے انہیں پیغمبر حسن کے خاکے قرار دیا تو امت کے سینوں میں ایک ابال پیدا ہوا ہے علامہ اقبال نے کہا تھا مسلما کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے تو رد عمل پیدا ہوا اور پھر کائنات کا کوئی کونا اور گوشہ نہیں ہے اس کے بعد کہ جہاں حضول کا ذکر نہ ہو رہا ہو آپ نے سنا ہوگا اس بار اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ سمندر میں مچھلیاں پکڑنے والے ماہی گیروں نے اپنی کشتیوں پر بارہ ربی الاول کے دن جھنڈے گاڑ کر کے سمندر کی سطح پر بھی نام محمد کے نعرے بلند کیے ہیں مغرب کے پاس جدید سیٹلائٹ کا نظام موجود ہے وہ دیکھے نہ کہ کائنات کا کوئی کونا ایسا نہیں بچا ہے جہاں حضور کے نام کے کسیدے نہ پڑے جا رہے اور سید آل حضرت نے کیا خوب کہا فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ عرش پہ ترفا دھوم دھام کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے تو آج بھی ہم اسی مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کچھ لوگوں کو دین سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز روزہ حج زکت اور دیگر امور شرعیہ ہی دین ہیں اور اسی لیے وہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی محافل کے ان پر دلائل طلب کرتے ہیں دلائل کی کمی نہیں ہے ہمارے علما دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا ذکر چھڑا ہو اور بلبل کہے لکھا کہاں ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ بعد سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت تو یہ دین سمجھنے میں ٹھوکر لگی ایک ہلکا سا تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وقت مختصر ہے قرآن مجید کے اندر چھ ہزار چھ سو, سو آیات ہیں لیکن جن سے احکام شرعیہ ثابت ہوتے ہیں ان کی تعداد صرف پانچ سو ہے باقی چھ ہزار ایک سو آیات دیگر موضوعات پہ مناقب پہ فضائل پہ ظہد پہ ترغیب پہ ترہیب پہ تذکرہ انبیاء پہ اولیاء کے تذکروں پہ بلکہ اس کتے کا بھی تذکرہ ہے جو اصحاب کاف کے پیچھے چلا تھا اور غار کے دھانے پہ بیٹھا ہوا ہے نہ صرف اس کتے کا ذکر ہے اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بھی بیان کیا وکلب و ہم با سے اس چوٹی کا بھی تذکرہ ہے جو حضرت سلیمان کی راہیں تک رہی تھی تو قرآن مجید کے اندر صرف نماز روزہ حج اور زکوٰۃ کا ذکر ہی نہیں ہے بلکہ اور دیگر امور کو بھی بیان کیا گیا ہے اور یہ تو صرف پانچ سو آیات ہیں جن سے حکام دینیاں ثابت ہوتے ہیں اور باقی آیات دیگر موضوعات پر ہیں اسی طرح احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو ہمارے تک پہنچا حضرت امام الدین عینی نے عمدہ تلکاری شرح صحیح بخاری میں لکھا کہ حضرت امام ابو بکر بن داسا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو داود سے سنا وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ لاکھ حدیثیں جمع کی یہ امام بخاری نے یہ جو صحیح بخاری لکھی ہے اس میں جو ہے وہ بہتر سو پچترہ حدیث ہیں لیکن ایک لاکھ صحیح احادیث آپ کو زبانی یاد تھی اور ان سے آپ نے اس کا جو ہے وہ خلاصہ تیار کیا ہے تو اس طرح امام ابو دعود کو حضور علیہ السلام کی پانچ لاکھ حدیثیں جمع کرنے کا موقع نصیب ہوا اور ان سے انہوں نے خلاصہ تیار کیا تو وہ رہ گئی چار ہزار حدیثیں پانچ لاکھ احادیث رسول کا مجموعہ چار ہزار حدیثیں زہد مناقب اور فضائل کے حدیثوں کو لگ کر کے جن سے مسائل شرعیہ کا استمبات و استخراج ہوتا تھا ان حدیثوں کو الگ کیا تو ان کی تعداد بچی صرف آٹھ سو آٹھ سو احادیث ہیں جن سے مسائل شریعہ کا استخراج اور استمباد کیا جاتا ہے باقی ہزاروں احادیث دیگر موضوعات پر ہیں تو یہ بات اچھی طرح سے ہمیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ نماز روزہ حج زکت ہی دین نہیں یہ بھی دین ہے اور اس کے علاوہ بھی دین کے بہت سارے شعبے ہیں اور حضور علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل گفتگو یہ صحابہ کی زندگی کا معمول رہا ہے اور یہ ان کا مرغوب موضوع رہا ہے آؤ دین کی باتیں کریں اس سے صرف نماز روزہ حج ہی مراد نہیں ہے دین کی باتوں میں حضور کا ذکر بھی آتا ہے اور صحابہ کی مجالس جس طرح دین کی تفہیم نماز روزہ کی تدریس اور اس کے ابلاغ کے لیے منعقد ہوتی تھیں الگ سے صحابہ کی مجالس کا انعقاد جو ہے وہ ہوتا تھا حضور کے خالص ذکر کے لیے اور اس پر میں سینکڑوں احادیث موجود ہیں میں آپ کے سامنے صرف تین احادیث رکھنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ مجھے ایک ایک لمحے کی درکار ہے چونکہ رات اس وقت میں داخل ہو چکی ہے کہ آپ پوری توجہ کریں گے نہیں تو نیند آپ کو دبوچ لے گی تو ایک روایت ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے امام نسائی نے روایت کیا ہے امام ترمزی نے روایت کیا ہے حدیث صحیح ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھ کر کے کسی مضمون پہ ان کی گفتگو تھی اور کسی عنوان سے وہ آپس میں مصروف تھے تو آقا کریم نے آ کر کے پوچھا کہ ما اج ل میں یہ لفظ پڑھ رہا ہوں یہ سنن نسائی کے ہیں ویسے مسلم میں بھی روایت ہے تیر میں بھی روایت روایت موجود آکا کریم نے کہا ما اجلسکم سکم تمہیں کس شے نے یہاں بٹھایا ہوا آپ سبھی سب کوئی پوچھ سکتے ہیں نا رات کا پچھلا پیر ہو رہا ہے آپ لوگ سارا دن مصروف رہے ہیں کوئی بندہ بھی آج کل فارغ نہیں ہے تو آج یہاں اتنی دیر تک آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی سوال کر سکتا ہے تو آپ اس کا کوئی جواب تو دیں گے اسے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کہا ماں اج سکم تم کیوں بیٹھے ہوئے تمہارے جلسے کا مقصد کیا ہے مقصد جلوس کیا ہے تو سیابا نے جو جواب دیا وہ جواب سنیے ان کا جلسنا نرس قرآلہ جلسنا ند اللہ نہ منا بکا آج کے جلسے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو کرم کیا ہے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اب مجھے بتاؤ میلاد اور کیا ہے سید یہ لفظ مسلم میں نے پڑھے ہیں جو ہے وہ نسائی کے اب مسلم کے لفظ تھوڑے سے مختلف ہے اس میں حضور نے دین ہی ہے یہاں لل اسلام ہے یہ تھوڑے سے لفظوں کے ساتھ فرق ہے حدیث ایک ہی ہے مفہوم ایک ہی ہے تو کہا سیاح یہاں تمہیں کس نے بٹھایا ہوا ہے کیوں بیٹھے ہوئے, ہوئے؟ کی ند اللہ و نحمد ہو ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور اللہ کو پکار رہے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کس بات پہ <الا ما حدانا لدینے> کہ اس نے ہمیں دین کی ہدایت دی وہ منا علین بےکا اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا کہ آپ عطا کر دی یہ حضرت احسان بن ثابت کی بولی دیکھی۔ وہ کہتے ہیں منا علین رب گونا ام باسفین محمد صلی اللہ ہمارے رب نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ حضور عطا کر دیا اگر اس اسی کو اردو میں ڈھالیں تو لفظوں کی ترتیب یوں ہوگی کہ فضل رب الولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے منا علین رب نا ام با صفینہ محمد یہ حضرت احسان بن ثابت کے لفظ ہیں رضی اللہ تعالیٰ ہو تو صحابہ نے کہا کہ آج ہم بیٹھے اس لیے ہیں کہ آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو کرم ہوا ہے اس پر اللہ کا ذکر کریں جب صحابہ نے یہ جواب دیا توجہ چاہوں گا تو حضور نے شاد فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم اٹھاتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو صحابہ تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو صحابہ نے کی اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے پھر فرمایا میں نے تم سے جو قسم لی ہے کسی تہمت کی وجہ سے نہیں لی تمہارے کال کی صداقت میں مجھے کوئی شک نہیں تھا اس شک کو دور کرنے کے لیے تم سے قسم نہیں لی بلکہ قسم لینے کا مقصد کچھ اور تھا اور وہ کیا اطانی جبریل ان اللہ بےکم الملائے کا تم تو باہر بیٹھے تھے اندر میرے پاس جبریل آئے انہوں نے مجھے آ کر کے کہا محبوب ذرا باہر نکل کے تو دیکھو کیا ہو رہا ہے ان اللہ بےکم الملائے کا ایسے ابا تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے وہ کون سا عمل تھا جس پہ اللہ فخر فرما رہے آج ہم اس لیے بیٹھے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت اسلام دی ہے اس پر اللہ کا جو ہے وہ شکر ادا کر رہے ہیں اور اس کا ذکر کر رہے ہیں وہ مننا لینا بےکار اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو کرم ہوا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں فرمایا سے ابا قسم دو سے ابا نے قسم دی کہا کسی توہمت کی وجہ سے قسم نہیں لی بلکہ ماجرا کچھ اور تھا بعض کا قسم واقع کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے لی جاتی ہے اس لیے اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے قسم لی کہا قسم اس لیے لی کہ تم متنبر ہو جاؤ اور میرے پاس جبریل آئے تھے انہوں نے مجھے آ کر کے بتایا محبوب تمہارے صحابہ یہ جو کام کر رہے ہیں یباہی ملائے الملائکہ تو صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما تو یہ وہ عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے اور یہ حضور کی صورت میں یہ بات کہی جاتی ہے جی حضور آگے کرم ہو گیا اب بار بار اس کے تذکرے سے کیا فائدہ ٹھیک ہے نماز پڑھو روزے رکھو دین پہ عمل کرو ساری ساری رات نعت خانی کرتے رہنا اور ساری ساری رات اسی بات کا تذکرہ کرنا کہ حضور آگے حضور آگے ٹھیک ہے جی آگے اس پر کیا تبصرے کی ضرورت ہے یہ صحابہ سے پوچھئے وہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے اس لیے حضور مل گئے ہیں اور حضور کے حکم بھی سامنے ہیں۔ مسجد نبوی بھی ہے نوافل پڑھ سکتے تھے صحابہ اور پڑھا کرتے تھے مصحف موجود تھا ان کے پاس تلاوت کر سکتے تھے لیکن وہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ سے پوچھا گیا باقاعدہ اور اس پر قسم لی گئی کہ بتاؤ کیوں بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا ہم بیٹھے اس لیے ہیں کہ وہ منع علیہ نہ بھکا اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو کرم کیا ہے ہم بار بار اسی کا ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں اللہ حکبر تو یہ ایک بات تو یہ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صرف نماز روزی اور حج اور زکوٰۃ اور دیگر احکام شعیہ کا نام ہی دین نہیں ہے اکٹھے بیٹھ کے حسن محمد کی باتیں کرنا اور حضور کے آنے پہ اللہ کا تشکر ادا کرنا یہ بھی اہم دین ہے دوسری حدیث جس میں حضور علیہ السلاۃ نے اپنا ذکر خود کیا تشریف لائے سے آباب باہم بیٹھے ہوئے تھے اور آج تذکرہ چل رہا تھا نبیوں کا ایک نے بولا حضرت آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے وہ ابوالبشر انسانیت کا نقطۂ آغاز ہے دوسرا بولا بالکل ٹھیک کہا تم نے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ کون سا کم ہے وہ بیٹے کی گردن پہ اللہ کے نام پہ چھری رکھ دیتے ہیں اور جلتی ہوئی آگ کے انگاروں میں چھلانگ لگا دیتے ہیں تیسرا بولا حضرت موسا علیہ السلام کا مرتبہ کون سا تھوڑا ہے ہاتھ میں ساح ہے سر پہ امامہ ہے اور فرون کے دربار میں کھڑا ہو کے اللہ کا نبی توحید کا اعلان کر رہا ایک نے کہا حضرت تیئیسال اسلام کی شان کون سی کم ہے یہ گفتگو کر رہے تھے آگے تذکرہ تو آنا ہی حضور کا تھا لیکن حضور خود تشریف لے آئے جس کا تذکرہ ہونا تھا وہ خود ہی آگے آکا کریم فرمایا صحابہ کیا گفتگو کر رہے تھے بلا جھجھک جی کہا ہم نبیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں آج تو ایک پیر دوسرے پیر کا نام نہیں لینے دیتا لیکن صحابہ نے کہا کہ حضور ہم نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں حضور خوش ہوئے فرمایا تم نے کہا آدم صفی اللہ ہیں وہ وکالق بالکل ایسے تم نے کہا نُو نجی اللہ ہے ہاں ہوا وزالک بالکل ایسے ہیں تم نے کہا ہے کہ موسا کلیم اللہ ہے ہاں ہوا و بالکل ایسے ہیں تم نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہے ہاں ہو واہ بالکل ایسے ہیں آگے فرمایا اللہ و آنا حبیب اللہ سن لو میں بھی اللہ کا حبیب ہوں لیواول حمد بے یدی یوم القیامہ سارا حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا اور یہ جتنے نبیوں کا تم تذکرہ کر رہے ہو آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک یہ سارے کے سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے ولا فخرا اور اس پہ میں فخر نہیں کرتا یہاں ملا علی قاری نے مرکات میں بڑی خوبصورت بات لکھی وہ کہتے ہیں بات فخر والی ہے کرتے کیوں نہیں البشر انسانیت کا نقطہ یا آغاز جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو بات فخر والی ہے کہ نہیں وہ ایک زمانہ تھا کہ کسی شخص کی والدہ فوت ہو گئی تو ان کا شوق تھا کہ چیلم کی تقریب میں میری حاضری ہو تین چار گھنٹے کا سفر تھا میں نے معذرت چاہی تو اس نے کہا جی ہمارے اس مجمے میں بڑے سول اور فوجی حکمران آئیں گے آپ کو پیغام دینے کا موقع نصیب مل جائے گا اتنے لوگ بہانے سے اکٹھے ہوں گے میں نے پھر بھی معذرت چاہی تو اس نے کہا جی ہمارے ہاں ایک ایٹمی سائنسدان آئیں گے تو آپ تو پھر آئیں آئیں تو مجھے بھی شوق تھا انہیں دیکھنے کا تو میں ان کے ہاں چلا گیا جس کی والدہ فوت ہوئی اس کا تو سب کچھ اجڑ جاتا ہے لیکن میں نے اس شخص کو دیکھا کہ اس کے پاؤں تلے زمین نہیں لگ پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے اس خوشی میں کہ آج میرے گھر کے اندر ایسے ایسے مہمان ٹھہرے ہوئے یار جس کے گھر کے اندر چند معزز اور موت مہمان ٹھہرے ہوں خوشی سے اس کے پاؤں زمین پہ نہ لگیں اور جس کے جھنڈے کے سائے تلے نبی کھڑے ہوں پھر اس کی کیا کیفیت ہوگی لیکن کا ولا فخر میں فخر نہیں کرتا ملالی کاری بولے ابو البشر انسانیت کا نقطۂ آغاز جھنڈے کے سائے تلے لیکن ہے ولا فخرا میں نہیں فخر کرتا شہن شاہ حسینہ ماہ خوباں جس کے چراغ حسن سے پورا مشرا روشن ہو گیا جناب یوسف علی اسلام علیہ السلام جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہیں بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے کا بلا فخر میں نہیں کرتا پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندگی دینے والا اللہ کا جلیل القدر نبی بن باپ کے پیدا ہونے والا ایسارو اللہ ماں کی آغوش میں نبوت کا اعلان کرنے والا اللہ کا جلیل القدر نبی ماں کی آغوش میں اپنی نبوت کا اعلان کرنے والا اور اللہ کی طرف سے انہیں کتاب عطا کر دی گئی وہ کہے جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہے بات فخر والی ہے کہ نہیں کہا بلا فخر میں نہیں کرتا ملا علی قاری کہتے ہیں جب بات فخر والی ہے تو کرتے کیوں نہیں پھر خود ہی کہا یہ حضور کے لیے فخر کی بات نہیں ہے کہ نبی جھنڈے کے سائے تلے آئے بلکہ یہ نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضور کے جھنڈے کا سایہ مل گیا ہے فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آکا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے یہ ان کے لیے ناز کی بات ہے کہ حضور کے جھنڈے کا سایہ نصیب ہو گئے. لوگ چاند پہ جا کے فخر کر رہے ہیں میرا نبی چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں کر رہا یہ حضور کے لیے فخر کی بات نہیں کہ چاند کو بلایا ہے یہ چاند کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضور نے بلایا ہے اگر اشارہ کسی اور سمت اٹھتا تو وہ بھی قدموں میں سلامیاں پیش کرتا تو اب دیکھیے کہ یہاں حضور علیہ السلات وسلام کا ذکر اور انبیاء کا ذکر ہوتا ہے اور خالص ساری مجلس اسی عنوان سے منعقد ہوتی ہے اور یہ سرابہ دین ہے تیسری ایک اور روایت جس کو حضرت ابو تفیل رضی اللہ تعالی انہو نے روایت کیا ہے یہ جلیل القدر صحابی بلکہ صحابہ میں سب سے آخر میں وصال ان کا ہوتا ہے 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے حضور کے وسال کے پورا 100 سال بعد حاج کا موسم میں لوگوں کا اجتماع ہے حضرت ابو تفیل اونچے ٹیلے پہ چڑ گئے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا لوگوں میری جانب آؤ اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا صرف یہی دو آنکھیں ہیں جنہوں نے جمال محمد عربی کی زیارت کی وہ استاد ابراہیم ذوق نے کہا تھا اپنے شاگردوں کو کہ آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی یا لوگوں تم نے ذوق کو دیکھا تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں جس نے استاد ذوق کو دیکھا اس پہ تو زمانہ ناز کرے پھر جن نگاہوں نے جمال رسول کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ان ان آنکھوں پر ناز کیوں نہ کیا جائے تو حضرت پھیل اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں لوگو آؤ اس روئے زمین پہ اب میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو آؤ مجھے حضور حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھو یا میرے جیسا کج مج شخص اگر حضور کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہو حاضر ہو تو کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں حضور کا ذکر سننے کے لیے یہ میرے لیے کوئی نہیں آیا یہ ذکر رسول کے لیے آئے تو یار جب صحابی جس نے آنکھوں سے جمال رسول دیکھا ہے تو جب اس نے کہا کہ آؤ مجھ سے حضول کا تذکرہ سنو اور پھر موجود جو ہیں وہ سارے تابعین ہیں تو پھر بتاؤ ان کی کیفیت کیا ہوگی ذوق و شوق کا عالم کیا ہوگا اور محبتوں کا حجوم کیا ہوگا تو لوگوں نے اکٹھے ہو کر کے ہجوم کر کے حضرت ابو توفیل کے چاروں طرف گھیرا ڈال لیا اور کہا صرف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہمیں حضول کا حلیہ بیان کر دیجیے ہمیں بتائیے حضور کیسے تھے تو حضرت ابو توفیل نے تین لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا وہ تین لفظ آسان ہے اگر آپ یاد کر سکیں تو حضور کے وصاف اور حلیہ نگاروں میں آپ کا نام بھی شامل ہو جائے گا کہ آپ کو بھی حضور کا ہولیا آتا ہے ایک تو لمبے تذکر حضور کے حلیے پہ امام ترمزی نے پوری کتاب لکھی ہے شمائل ترمزی اولامان اس پر اور بہت کچھ لکھا ہے لیکن یہ تین لفظوں میں حضرت ابو توفیل نے جو ہے وہ حضور کا حلیہ بیان کیا لوگوں نے کہا صرف لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیجیے حضرت فیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ابیادہ ملیحنہ تین لفظوں میں حضور کا حلیہ ایک تو چٹے رنگ کے تھے حضور کا حلیہ بیان کیا ایک تو سفید رنگ کے تھے ابیت اللہ اکبر یہ ابیت کا لفظ حضور کے لیے انہوں نے بولا ویسے بعض کتابوں میں ازہر اللون کے لفظ ہیں حضور کا رنگ چمکدار تھا ام محبت نے جو حضور کالیہ بیان کیا تو اس کے لفظ ہیں ریت رجحت میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا چہرہ نکھرا ہوا تھا آمد. اللہ اکبر یہ بنو خزا کی عورت تھی ہجرت کی رات حضور علیہ السلاۃ وسلام اس کے مکان کے قریب سے گزرنے لگے تو بھوک کی جو ہے وہ شدت حضور کو محسوس ہوئی تو یہاں رکے اور اس کو کہا کہ اگر کچھ ہے ہمارے کھانے کے لیے تو ہمیں پیش کرو تو اس نے کہا کہ میں ایک دیہاتی عورت ہوں آمد. اور ایک ارب خاتون ہوں اربوں کے ہاں مہمان آ جائے وہ تو سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور پھر مہمان بھی اتنے سونے آ جائیں وہ کہتی ہے لو کانت ان دشون ماں آ اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں کچھ کسر نہ چھوڑتی میں رج کے خدمت کرتی لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت جب آپ آئے ہو میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ جو آپ کے لیے پیش کر سکوں اور اس کا مجھے افسوس رہے گا ایک کونے میں بکری بندی ہوئی تھی حضور نے اشاد فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھو اس نے کہا اس کی تو ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے چلنے کے قابل بھی نہیں کہ ریوڑ کے ساتھ جاتی فرمایا اگر تم ایزن دیتی ہو تو ہم اس کا دودھ دھو لیتے اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے اگر یہ دودھ دیتی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے آگے بڑھ کے بکری کو کھولا حضور نے دستے برکت دست شفا دست نور اس بکری کی پشت پھیرا پہ راوی کہتا اس نے ٹانگیں کر اور اس کی کھیری میں دودھ اترایا حضور نے فرمایا برتن لاؤ بکری کا پاؤ ڈیڑھ پاؤ دودھ ہوتا اس نے چھوٹا سا برتن پیش کیا حضور نے جب دودھ دوہا تو راوی کہتا ہے کہ جھاگ اٹھنے لگی جھاگ اٹھنے سے مراد یہ ہے کہ دودھ کثرت سے تھا اور دودھ کی تیزی بہت تھی اس لیے جھاگ اٹھی برتن بھر گیا فرمایا دوسرا برتن لاؤ وہ لایا گیا وہ بھی بھر گیا تیسرا لایا گیا حتیٰ کے امے مابد کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئیں۔ لیکن دودھ اب بھی ختم نہیں ہوا لگتا تھا اللہ نے بکری کے تھنوں کا تعلق کوثر کی نہر سے جوڑ دیا تھا اب ہوا یہ کہ سب نے شراب ہو کر کے پیا اور اکا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعائے برکت دی اور حضور ام محبت کا شکریہ ادا کر کے چلے گئے اس جلدی میں اور اس منظر کو دیکھ کر کے ام محبت کی جو حالت تھی خوشی کی اور مسرتوں کی تھی اس کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ پوچھ لوں کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں کبھی پھر بھی آؤ گے میں مہمان نوازی کے لیے کچھ تیار کر کے رکھوں گی ام مابت کو کچھ پوچھنا یاد نہ رہا شام کو ابو مابت جب گھر آیا بکریوں کا ریوڑ لے کر کے تو اس نے کچی کلّی پہ نور برستے دیکھا اور پوچھتا ہے آج کیا ماجرا ہے ایک بار وہ جدر سے گزرے ہیں نصیر ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے. کہا آج کیا ماجرا ہے ہماری کچی کلّی پہ یہ نور کیسا ہے تو ام مابت نے حضور کا نام تو نہیں پوچھ سکی تھی لیکن اپنے طور پہ اس نے حضور کا نام رکھ لیا اس نے کہا ہمارے گھر میں آج دوپہر کو مبارک آیا تھا اپنے طور پہ نام رکھا مبارک ابو محبت پوچھتا ہے بتا مبارک کیسا تھا ام محبت تاصف و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ام محبد حضور کا حلیہ بیان کرتی بچپن میں ایک کتاب نظر سے گزری تھی الم و کو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر عبدو یمانی ایک عرب رائٹر ہے ان کی کتاب ہے تو میرا خیال ہے مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے عربی میں پہلی کتاب یہی پڑھی تھی تو اس میں ام مابت کا جو ذکر کیا ہے نا تو اس نے اس کا جو عنوان قائم کیا ہے ام مابت کی صدیث کا جو عنوان قائم کیا ہے وہ میری زبان سے نکلا تو مجھے پرانا دور یاد آ گیا یہی اس نے عنوان مقرر کیا ام محبت تاصف و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوبصورت عنوان اس نے رکھا ہے وہ جو ہیڈنگ دیا اس نے وہ یہ ام مابد تاصف و رسول اللہ وہ کہتا ہے ام مابد حضور کا حلیہ بیان کرتی ہے اب اس نے اس کے نیچے ساری حدیث بیان کیے تو ام محبت نے کہا کہ میرے شوہر میں کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا تھا ارے تو راج الن ظاہر الوزات میں نے اس ایسا شخص دیکھا کہ جو بالکل چمکدار چہرے والا تھا وسیمن کسیمن خوبصورت تھا خوب رو تھا وفی اے وفی اے نے داجن اس کی آنکھوں میں جو ہے وہ سیاہی تھی ایک ایک حضور کے عزف کا تذکرہ کیا لیکن اس کے دو لفظ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آج کی مجلس میں آنے کا مل پڑ جائے گا دو لفظ ہے لیکن حد کر دی اس نے ام مابد نے کہا میرے شوہر میں کیا بیان کروں وہ کیسا تھا اس کا حلیہ دو لفظوں میں سن لو اپنے شوہر کو کہتی ہے کتنا سونا تھا وہ اتنا سونا تھا جب دور سے آتا تھا تو سونا لگتا تھا جب نیڑے آ گیا تو اور سونا لگتا تھا کچھ لوگ ہیں دور سے اچھے لگتے ہیں قریب سے بھلے نہیں لگتے اور اس میں اس نے صرف حضور کا حلیہ بیان نہیں کیا حضور کی سیرت بھی بیان کی بہت کچھ لوگ دور سے اچھے اچھے لگتے ہیں رشتہ داری کر کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے کیا دور سے بھلے لگتے ہیں قریب آئے تو کچھ اور ہوتا ہے وہ کیا کسی نے کہا تھا اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے دور سے بھلے بھلے اور قریب آئے تو کان پھٹتے ہیں اور دور سے ڈھول سہانے دکھائی دیتے ہیں کچھ لوگ دور سے سونے لگتے ہیں کچھ قریب سے سونے لگتے ہیں اور کچھ نہ دور سے سونے لگتے ہیں نہ قریب سے سونے اس نے کہا لیکن یہ ایسا تھا کہ دور تھا تو سونا لگتا تھا قریب آیا تو اور سونا لگتا تھا اللہ اکبر حد کر دی ام محبت نے اچھا ابو مابد روزانہ شام کو جب بکریوں کا ریوڑ لے کر کے آتا ہے اور ام مابد کھانا لے کر کے آتی ہے اپنے شوہر کے لیے تو ام مابد جب کھانا پیش کرنے لگتی ہے تو ابو محبت کہتا ہے کھانا رہنے دو کھانا بعد میں کھائیں گے پہلے مبارک کی باتیں تو سناؤ روزانہ ان کے گھر میں مبارک کی باتیں ہوتی ہیں اگر اس کو میں سادے لہجے میں کہہ دوں شاہ صاحبہ کہہ رہے تھے سادہ بوجھا سادے لہجے میں کہوں یا سنی لہجے میں کہہ دوں تو روزانہ ان کے گھر میں محفل میلاد ہوتی ہے. چونکہ حسن محمد کے قصیدے پڑھنا ہی تو محفل میں ہے نا اللہ اکبر تو ابو مابد جب آتا ہے شام کو ریوڑ لے کر کے ام میں بکریاں لے کر کے آتی وہ جو وہ روٹی لے کر کے آتی ہے کھانا لے کر کے آتی ہے ابو محبت کہتا کھانا بعد میں کھائیں گے پہلے مبارک کی باتیں سنا روزانہ ان کے گھر میں مبارک کا ذکر چلتا ہے کبھی کبھی وہ بچہ بھی بولتا ہے مبارک نے یوں ہاتھ رکھا تھا اور اس طرح بکری نے ٹانگیں چوڑی کر دی تھی ابو محبت کہتا ہے کبھی مبارک پھر پلٹ کے آیا میں اب بکریاں دور نہیں لے کے جایا کروں گا ان آس پاس پہاڑوں میں رہوں گا جب بھی کبھی مبارک آئے تو بچے کو دوڑا دینا دیر نہ کرنا میں بھی مبارک سے ملنا چاہوں گا اچھا ابو محبت بکریاں لے کے گیا ہوا ہے ام محبت گھر کا سودا سلف لینے کے لیے قریبی بستی میں گئی سودا نہیں ملا چلتے چلتے آگے جلی چلتے چلتے مدینہ منورہ پہنچ گئی بازار میں سودا خرید رہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق گزرے ردی اللہ تعالی ان ہو ام محبت نے تو نہیں دیکھا لیکن بچے نے دیکھ لیا اب بچے نے جو کہا وہ لفظ سنیے میں وہ سارے لفظ آپ کے سامنے رکھوں گا اس کا ترجمہ نہ بھی کروں تو پھر بھی آپ لفظوں کے اندر جو, جو ہے وہ خوشی کا اظہار ہے اور جو کیفیت ہے لفظوں کی اس سے پتہ آپ لگائیں گے کہ کتنا کتنی خوشی کا عالم تھا وہ بچہ خوشی سے اچھلا اور کہنے لگا یا ما ہو حاضر رجل اللہ زی کانا مال مبارک امی یہ وہ بندہ جا رہا جو اس دن مبارک کے ساتھ تھا امن نے سودا چھوڑا اور حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے اور پوچھتے ہیں تم تو مل گئے ہو مبارک کدھر ہے حضرت ابو بکر صدیق حیران ہو گئے یہ کس مبارک کا پتہ پوچھ رہے ہیں؟ نام تو خود ہی رکھا ہوا تھا تو کہا وہی جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا آپ سمجھ گئے یہ تو وہ راستے والی خاتون کہا آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلو حضور صحیح مسجد نبوی میں تھے تو ام مابت اور اس کے بچے کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لے گئے جب حضور کو دیکھا تو ام مابت جو ہے وہ اس کا بچہ پکار اٹھا وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے آکا نے دین اسلام پیش کیا انہوں نے قبول کیا واپس پلٹے شام کو ابو مابت جب بکریاں لے کر کے گھر آیا تو اس نے کچی کلی پہ پھر انوار دیکھے ان کی آنکھوں میں پھر چمک دیکھی پوچھتا ہے آج تم نے بلایا کیوں نہیں مبارک پھر آیا تھا انہوں نے کہا مبارک تو نہیں آیا لیکن ہم اسے مل رہے ہیں ہم اس کی زیارت کر رہے ہیں کہا کون ہے اور کہاں رہتا ہے کہا جسے دنیا محمد کہتی ہے وہی تو مبارک ہے اللہ اکبر سیرت نگار لکھتے ہیں یہ بکری عام رمادہ تک حضرت ام مابت کے پاس موجود رہی یہ حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر کا, کا ایک سال آیا تھا جب کہ سبزے خشک ہو گئے تھے اور کہیں سے نہ پانی ملتا تھا نہ سبزہ ملتا تھا لیکن جس کو دودھ کی ضرورت ہوتی اب مابت کے ڈھیرے سے مل جاتا تھا آم, آم و رمادہ تک راوی کہتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت تک تو بکری ام مابت کے پاس موجود تھی چونکہ پورے علاقے سے کہیں سے دودھ ملے نہ ملے ام محبت کے ڈیرے سے اس بکری کا دودھ ضرور ملتا تھا اس لیے اس دور تک بھی وہ بکری زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی بعد میں کتنی دیر تک زندہ رہی سیرت نگار اس پہ خاموش ہے تو ام محبت نے جو حضور کا حلیہ یہاں بیان کیا تو وہ کہتی ہیں ریت راجلن ظاہر الوزا میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا چہرہ چمک رہا ہے تو حضرت ابو تفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علام اب یادہ چٹے رنگ کے تھے ویسے حضور کے دادا محترم نے حضور کا عرفی نام بھی یہی رکھا ہوا تھا دادے پوتوں کا نام رکھ لیتے ہیں نا تو حضور کا عرفی نام حضرت عبد المطلب نے یہی رکھا تھا جب لاڈ سے پکارتے کہتے, کہتے یا ابیت اے گورے رنگ والے اور بلکہ حضور کے چچا جناب ابو طالب کا جو قصیدہ ہے اس میں یہی لفظ ہیں وہ اب یا دو یوستق بے بجہ سمال التامہ عصمت الرامل یہ میری گوری رنگت والا بتیجا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آ جاتے جو یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرہ ہے کہا ایک تو حضور چٹے رنگ کے تھے دوسرا فرمایا ملیحن نمکین حسن رکھتے تھے ملاحتی حسن میں سباحت بھی حسن کا جمال ہے اور حسن کی کشش سباحت میں بھی بہت ہے لیکن جو مزہ ملاحت میں ہے حسن نمکین میں ہے وہ حسن سبھی میں نہیں ہے حضور نے فرمایا آنا عملہ ہو واقعی یوسف عصما میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا وہاں زنان مصر نے انگلیاں کاٹ دی اور سیدہ عاشا کہتی ہیں لوامی ذلیخا لور آئینہ نہ ہو زلیخا کو ملامت کرنے والی اگر میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی تو وہ اپنے دل کاٹ لیتی اور سید عال حضرت کا یہاں انداز دیکھیے تضاد کا شعر ہے شاہ صاحب سی موجودگی سے میں فائدہ حاصل کروں میں نے ولی دکنی سے لے کر کے غالب اقبال تک تقریباً تمام شورائے جو ہے وہ ادب کو اردو کو پڑھا ہوا ہے کسی زمانے میں ایک شوق ہوا جب کہ ہم جو ہے وہ فاضل اردو کرنے لگے تو ایسا شوق چڑھا کہ سارے جتنے بھی شعرا تھے ان کو پڑھ ڈالا تو میں نے یہ کئی ایسی مجالس میں دعویٰ کیا ہے جہاں شعرا بھی موجود تھے کہ ولی دکنی سے لے کر کے اقبال غالب تک تضاد کا کوئی شعر اعلی حضرت کے شعر کا جوڑ نہیں ہے تضاد یہ ہے کہ شاید ایک مصرے میں ایک بات میں ایک تضاد ہوتا ہے کسی میں دو کسی میں تین کسی میں چار اور یہاں دیکھیں چھ تضاد حسن یوسف پہ کٹی مصر میں زنا. اب تضاد دیکھیے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ادھر ہیں ادھر مرد ہیں. وہ عورتیں بھی مصر کی یہ مرد بھی عرب کے اور انہوں نے دیکھ کر اور انہوں نے صرف سن کر اور ان کی انگلیاں کٹیں ان کے سر کٹتے اور ان کی انگلیاں کٹیں کٹی ماضی کی کہانی کٹاتے ہیں مزاریہ ہے تسلسل جاری ہے عامر چیما نے ابھی کل گردن کٹوائی اور ادھر کٹی یہ بے اختیاری میں ہوا ہے لازم ہے اور کٹاتے ہیں متعدی ہے کشت پایا جاتا ہے اور ادھر انگلیاں کٹ گئیں ایمان پھر بھی نہ لائیں ادھر ایمان پہلے لائے سر پھر کٹائے شاعری شہر یار اپنی جگہ نعت کہنے کو احمد ریزا چاہیے اللہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب یہ حسن ملکی کشش ہے کہ جس سے لوگوں نے اپنے سر بھی کٹوا لی اور تاحلوز یہ سلسلہ جاری ہے تو کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علّ اب یادہ ملی ہن اور تیسری بات کہی مقصدہ مقصد کا معنی متوازن لہسب طویل ولا بالکص قد لمبا بھی نہیں تھا چھوٹا بھی متوازن سوال بتن و پیٹ اور سینہ برابر نہ پیٹ بڑا نہ سینہ بڑا یہ ہے توازن ہر معاملے میں توازن ہر معاملے میں توازن لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں حضور نہ قد کے لمبے نہ چھوٹے درمیانی قد و کامت لمبے لمبے قد کے صحابہ بھی موجود تھے لیکن دس ہزار کے مجمع میں حضور کھڑے ہوں لمبے لمبے قد والے بھی لوگ موجود ہوں حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے نظر آیا کرتے تھے یہ اللہ نے اپنے محبوب کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی تھی تو حضرت ابو تو رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں حضور کا حلیہ بیان کروں تو تین لفظوں میں حلیہ بیان کیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یادہ ملیحن مقصدہ حاج کے موقع پہ حضور کا حسن بیان کر رہے ہیں. تو حج کا موسم ہو یا عمرے کا موسم ہو حج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں اور موقع ملے تو محفل میلاد کر لیں تو حضرت ابو تو کی سنت قرار پائے اور انہوں نے حج کے موقع پہ لوگوں کو بلا کر کے حالانکہ حج کے موقع پہ مسائل حج بتانے چاہیے کہ حج کے مسائل کیا ہوں مجھ سے سنو لیکن کہا سے پوچھنے والوں نے بھی پوچھا اور بتانے والے نے بھی بتایا کہا حج کے مسائل تو آتے ہیں یہ بتاؤ کہ حضور کا حلیہ کیسا تھا تو حضرت ابو تفیل نے حج کے موسم پہ حضور کہولیا بیان کیا تو یہ غلطی لگ گئی کچھ لوگوں کو کہ انہوں نے دین کا انحصار صرف آکام پہ کر لیا اور باقی جہاں سے دین پھوٹتا ہے اس کو چھوڑ دیا اقبال نے تو یہاں تک کہا بمستفی با برساں کہ دین ہما اس اگر باؤ نہ دی تمام بولا بیس کہتا ہے مجھ سے اگر دین پوچھنا چاہے دین کیا ہے تو اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کے قدموں تک لیا سارا دین نام اسی کا ہے اور اگر حضور تک نہیں پہنچا ہے تو کلمہ پڑھ کے بھی تو ابو لاب کا ابو ہے چونکہ حضور کے قدموں تک پہنچنا ہی تو دین ہے اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں اللہ اکبر یہاں قرآن مجید کا ایک اسلوب دیکھیے بات لمبی ہو رہی ہے میں نے کہا تھا لمبی نہیں ہوگی لیکن ہو گئی صرف اسی بات کو عرض کر کے اجازت وا اعضا سا اعلیٰ کا عبادی انّی قریب توجہ اس پہ تھوڑی سی ہوگی تو بڑا لطف دیں گے یہ لفظ کہا اے حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے جب میرا پوچھتے ہیں بندے میرے ہیں آتے تیرے پاس ہیں پوچھتے پھر میرا ہیں بندے میرے ہیں آتے تیرے پاس ہیں اور پتہ پھر میرا پوچھتے ف انی قریب علم کہتے ہیں فا تاقیبیا کے بعد کل مقدر ہے اے انی قریب آنے والوں کو کہہ دیجیے میں دور نہیں ہوں مل جاؤں گا قریب ہے میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے محبوب جب تیرے تک آئیں اور تیرے سے آ کے میرا پوچھیں تو ان کو کہہ دیجیے بتلا دیجیے تسلی دے دیجیے تمہاری طلب رائے گاہ نہیں جائے گی میں مل جاؤں گا یہ ہے کل کے مقدر ماننے سے اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم جو کہ علما کرتے ہیں لیکن حضرات صوفیہ کہتے ہیں کل کو مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے بات ہے ہی سیدھی حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے تک آ گئے فائن کری میں پھر بھی کوئی دور ہوں میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے تک جو آگئے تو محبوب جو تیرے تک آ گئے وہ میرے تک آ گئے. تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ب خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں ہو یہیں یہ تو حیرت ہے کہ تیرے پاس آ کے پھر بھی میرا پوچھ رہے ہیں محبوب تیرے پاس آگے تو گویا میرے پاس آگے تیرے تک پہنچنا ہی میرے تک پہنچنا ہے اور اقبال کہتا ہے خضر بتلائے تو کیوں کر بتلائے اگر ماں ہی پوچھے کہ دریا کہاں ہے وہ چھلانگ لگا کے ہوتے کھا کے پھر سر دکال کے کہے مجھے دریا کا پتہ تو بتاؤ میں دریا میں جانا ہے کہا محبوب یہ کیا ہے کہ تیرے پاس آ کے پھر بھی میرا پوچھ رہے ہیں محبوب جو تیرے تک آگے ہیں وہ میرے تک آگے ہیں اور اقبال نے اسی پیرائے کو اپنے انداز میں کہا برسان خیش را کے دین ہم برساں اگر باؤ نہ بولا بیس اور شیخ مجدد کا یہاں انداز دیکھیے من خدا را پرستم رب محمد من خدارا پرستم او رب محمد کہا لوگو تم بھی خدا کو مانتے ہو اور میں بھی مانتا ہوں تم شاید اس لیے مانتے ہو تمہیں آسمان سے دلیل ملی ہو تم اس لیے مانتے ہو کہ تم نے چاند ستاروں کو دیکھا کر پھر اسے مان لیا لیکن میں تو خدا کو محمد کو دیکھ کے مان رہا ہوں با خدا, خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر اللہ اکبر آل حضرت فرماتے ہیں فیض پہنچا ہے رضا احمد پاک کا ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے تو حضور علیہ السلام کا تذکر نور اللہ ہماری مغفرت کا ساما بنائے ہمارے عقیدے کی پختگی اور ذوق کی فراوانی کا سبب بنائے سے اور ہمارے محترم ملک صاحبان جو کہ ہر سال اپنے آقا و مولا کے حضور اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار بصورت محفل نات میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں کاروبار میں دین دنیا آخرت معاشر معاشرت کے اندر حسن و جمال پیدا کر دے بالخصوص آج کی مجلس میں باقی دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کے والد بزرگوار کے لیے بالخصوص دعا ہے اللہ انہیں آخرت کے گھر کی بہتریاں اور جمال درست بہتر اور حسن اور جمال نصیب فرما دے اور ان کی قبر کو ٹھنڈا وسیع شادہ منور خوشبودار کر دعا کر <تصحیح> الحمد رب العالمین وسلاۃ والسلام علیہ سید الانبیاء والم سلیم انی مین اسل و کلفا ولافیت و الدین والدنیا متفدین اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے ہم جیئیں تو وہ بھی تیرے لیے مریں تو وہ بھی تیرے لیے اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہیں ہر علت ہر قلت ہر ذلت سے رہائی دے دے اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے, دے اے اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اٹھنے سے قبل قبل من روشن کر دے گھروں میں پہنچنے سے قبل قبل اس محفل کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے روح کو پاکیزگی خیالوں کو نور عطا کر دے اے اللہ میرے پاکستان کی حفاظت فرما میرے ملک میں امن کے سویرے طلوع کر دے یہاں دہشت گردی کے سلغ تلاؤ ٹھنڈے کر دے امن کی بہاریں پیدا فرما دے اس مجلس سے نور کا ایک ایک لمحہ ایک ایک ساتھ قبول فرما آنے والوں کو قدم قدم پہ برکتیں نازل کر دے اے اللہ ہمارے منتظمین محفل کو اس کی تمام تر برکتیں عطا فرما ان کے والد بزرگوار اور ان کے خاندان کے دیگر فور شدگان کی مغفت فرما دے اللہ ان کی اخروی زندگی نور نور کر دے ان کے برزخی قواعد اپنے کرم سے درست فرما دے ان کی قبور کو وسیع کشادہ منور خوشبودار اور ٹھنڈا کر دے بیرون ملک جو ہمارے بھائی ہیں اللہ انہیں خیریت سے وہاں رہنا اور خیریت سے اپنے وطن آنا نصیب فرمانا اور اللہ اپنے خاص کرم کا حصہ ہمارے محترم ملک صاحب کو اور ان کے دیگر خاندان کو نصیب فرمانا اور اس جگہ کو جلد تکمیل کے مراحل سے گزار تعمیر کے مراحل سے گزار کے تکمیل کی منزل تک پہنچا دے اور ان کے لیے رزق حلال اور رزق کے وسیع کے سامان پیدا مزید فرما دے جتنے لوگ آئے ہیں اللہ سب کے حال پر رحم فرما جو دعائیں زبانوں پہ آئیں قبول فرما جو نہا خانہ قلوب میں ہیں اور نو کے زبان پہ نہیں آ سکی ان دعاؤں کو بھی مستجاب فرما لے صلی اللہ تعالیٰ علنبی امین والجمعین بے رحمتِ یا ارحم الراحمین